روہ نمبر تین سو چالیس کے مطابق مسئلہ رحمانی اور مسئلہ تنظام کے قالت ورا شروع ہوگی ولا ولايه لابييم ولا صغير ولا مجنون ان لا ولايه لكم على انفسهم فاولا ان يثبط على غيره وانما هذه ولايه نظريه ولا نظره تقييد الى هؤلاء مغزى ولايه لقاصدين من ييب لل التعالى ولي على الله للقاافين على المخمين السميلة و هذاذا لا تققبلشههادة هو عليه البلاية سواء أطاني أبل القافل ث له ولاية الإثه على ولد الكاف لللفه التعالى والمدينة تفا بعضكم أو للها أبا ولهاذا تققبلشههادة عليه عليهه ولدلي بينه سرجمہ دیکھیے فرمایا رایت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اولیاء کا باپ جو ہم نے فصل چھیڑی ہوئی ہے وہ بحث چل رہی ہے کہ اولیاء یعنی رشتے کے لیے ولی کس کو مقرر کیا جائے کون کون اس کے ہر ہے ان کا بیان چل رہا ہے تو فرمایا ولا ولاب دن بال کہ غلام سبھی یعنی چھوٹے بچے اور مجرو ان کو کا حق حاصل نہیں ہے یہ کسی کے والی نہیں بن سکتے نکاح نہیں بن سکتے ذات پر ہدایت حاصل نہیں ہوتی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے اپنی سوچ سے کام نہیں لے سکتے کہ دیکھیے دوسرے کے ذریعے نکاح سرپرست کیسے بن سکتے ہیں یہی بات ثابت ہے یہی بات ہے اپنے علاوہ پر بھی انہیں ہو جب اپنی اپنی غدایت حاصل نہیں ہے تو اپنے علاوہ کسی خیر پر بھی ان کو غد حاصل نہ یہ دوسری وجہ بیان کر دی اس کی کہ غلام بچہ اور مجنور یہ ولی نکا نہیں بن سکتے سرپرست نہیں بن سکتے اس کی دوسری وجہ سے بیان کر رہی ہے پہلی وجہ آپ نے سن لی جب ان کو اپنی ذات پر ولایت کا حق حاصل نہیں ہے تو کسی دوسری پر ولایت کا حق کیسے حاصل ہوگا دوسری وجہ بولے اللہ حاضی ولاحہ اولا اور اس لیے بھی کہ ولایت کی ولاقت پر مبنی ہوتی ہے یعنی ولایت اس کو سونتی جاتی ہے جس کے اندر کمال شقت شبقت کو دیکھتے ہوئے وہی کسی کے ساتھ نکاح کا معاملہ کرے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کا معاملہ شفقت پر نہایت کا دار وغیرہ شفقت پر ہے ولا نظر تفریحی ادارہ اور معاملہ ان لوگوں کی طرف یعنی غلام بچہ اور مجرور ان کی طرف ترد کرنے میں کوئی شفقت نہیں نظر آتی لہٰذا ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی یہ کسی کے بری نہیں بن سکتے سرپرست نہیں بن سکتے نکافی غلط ولایات علی کافی اعلیٰ مسلم ذکر کر دیا کہ کسی کافلے کو مسلمان پر ولایت بھی حاصل نہیں سے لیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں بنایا بھی جی نہیں وہ لہٰذا لہتو والی شہادتوں والے ہی اسی وجہ سے کافر کی گواہی وہ مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی ولافانی اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے وارث چلائے گی ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوں گے یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا وراثت کے حق اور نہ مسلمان کسی کافل کا وارث بنے گا کافر ولا انکار ہوگا بہر ال کافر کافر اس کے لیے نکاح کرنے کی ولایات نکاح کرانے کی ولاقت حاصل ہے ثابت ہے اپنے بیٹے کافر کے لیے یعنی کافر کو काफر کی علاج کا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پار میں کیا ہے اور لیا ہے سرپرست ہے اسی وجہ سے کافی حق میں دو بار کو جائے گی وہ راسو اور ان کے اندر وراثت بھی ایک دوسرے کی جاری ہوگی یعنی باپ کافر ہے یا بیٹا بھی کافر ہے ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں ان میں وراثت جاری ہو جائے تو تین مسئلے اس بارت میں ذکر کر دیے ہیں پہلا غلام مجلوں اور بچے کو ولات کا ہے نہیں اس کی دو وجہ ذکر کر دی ایک تو ان کی اپنی ذات کے ہے نہیں ہوتا اس وجہ سے دوسرا ولاقت کا مداح شقت پر ہوتا ہے ان لوگوں میں شفقت ہوتی نہیں ہے ان کی تو شفقت کا چیز ہوتی ہے جی اور اسی طرح دوسرا مسئلہ ذکر کر دیا کہ کافر مسلمان کا بلی نہیں بن سکتا اور اسی طرح کافر کافر کا بلی بن سکتا ہے ان میں وراکت بھی جاری ہو سکتی ہے یہ دیکھیں عن المبارك ويغيل الاصباحي من الاقارب في ولايه التزيج النبي حنيفه رحمه الله معناه عند عدم الاصباح وهذا استحضان وقال محمد رحمه الله لا تثبت وهو القياس لله ولايه النبي حنيفه رحمه الله وقول ابي يوسف في ذلك مسترحب والاشهر ان ربما محمد بن الله لهما ما روينا و ولأن البلاية إنما تثبت صوماً للقرابة عن نسبة غير البطء إليها وإلا عصبات الطيانة ولي بحنيقة رحمه الله أن البلاية نظرية والنظر يتحقق بالتصجير إلى من هو مختص للقرابة الباعثة على شقة ومن نابتي لها يعني العصبة من الجنة القرابة إذا زدد مولاها الذي آتقها جازا لأنه آخر الآكبة وإذا أعدم الأولياء جی نزدیک کے علاوہ علاحف آساباد کے علاوہ من جو دوسرے رشتہ دار ہیں دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی ولایت ولاقت نکاح کرنے کی نکاح کرانے کی ولایت حاصل ہے اور اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ احساباد کی غیر موجودگی میں احتاباد کے علاوہ کا مطلب ہے آساباد کی غیر موجودگی میں لکھا کرانے کا حق حاصل ہے, ہوں. جی. ہوں. اور یہ ایسے کا ہے کہ اچھا سمجھتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے محمد اللہ محمد ڈالے کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ولاعت کا حق حاصل نہیں ہے ان کے لیے ولاقت تجدید یعنی شادی ثابت نہیں ہے اور امام صاحب رحمت اللہ ایک فوج یہی منفوظ ہے اور امام ابو یوسف رحمت العالیہ کا فور اس بارے میں منترب ہے یعنی بین نظر آتا ہے کبھی امام صاحب کے ساتھ ہیں اور کبھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہیں لیکن بل اشمر اللہ محمد اللہ لیکن مشہور یہ ہے کہ امام ابو رحمۃ اللہ اس معاملے میں امام محمد رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ علیہ کر دیا کہ آساب کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں آساب کسی کہتے ہیں آساب یعنی جب انسان کو مر جاتا ہے اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو پہلے ربر پور میں تقسیم کیا جاتا ہے ربیل پورو سے مراد جو ہے وہ ماں ہے جی اور اس کے بعد دیدی ہے بیٹے ہیں یہ سارے فروغ ہیں اور ان سے سے بچنے بچنے کے کے بعد بعد جو مال مال ہوتا ہے سے بچنے کے بعد جو مال ہے وہ آساباد میں جاتا ہے یعنی وہ کزن ہو گیا چچا کا بیٹا ہو گیا بتایا کا بیٹا ہو گیا تو اس طرح کی ہو گئی ان کو آشاباد کہا جاتا ہے تو امام امام ابو حصہ مدد ڈالے فرماتی ہیں ان کا پول یہ ہے کہ نکاح کرانے کی یعنی تجویز کی ولایت کا حق حاصل آشاباد کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو بھی ہے امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں صرف آشاباد یہ حق حاصل ہے امام ابو محمد کا مشہور قول یہی ہے کہ امام محمد کے ساتھ کہتے ہیں آشاب کو ہی یہ حق حاصل ہے ان دونوں حضرات کی دلیل کیا ہے جو ہم نے بیان کر دی اور وہ بیان کیا تھی وہ یہی تھی کہ اِلْ یہ حدیث ہے. اِلْ یعنی نکاح کرانا یہ آشاباد کے ذریعے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ آتاباد کے علاوہ نکاح کے اندر کسی اور کو دخیل بننے کی اجازت نہیں ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا تو یہ حضرات کے ہے ولایات وہ ث ہوتی ہے حفاظت کے لیے ان قرابت کو غیر کی طرف نسبت کرنے سے و جی اور کی طرف کرنے میں حفاظت زیادہ ہوتی ہے پھر دیکھیے دا رحمت اللہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ ہے شرابت کو غیر قف کی جانب منسوخ کرنے سے بچانے کی خاطر ہوتی ہے کیونکہ شرابت کہیں غیر کی جانب نہ منسوخ ہو جائے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہوتی ہے اور حفاظت جو ہوتی ہے سیاح یعنی کو یعنی ولاقت کو آساباد کی طرف ستر کرنے میں زیادہ حفاظت ہے اس کو دوسرے رشتہ داروں کی یہ دو دلیلیں سرگرم کی بن گئی ہیں آگے أبی رحمه اللہ ان امام اللہ کی دلیل ہے, ہے, ان جو ہے شفقت پر مبنی ہوتی ہے علی شفقت اور ہر اس شخص کی جانب سب کر دینے سے یہ شفقت متأثر ہو جاتی ہے جو شفقت پر آمادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مختص ہو یہ علامن ہوا مختص بالقرابت ہو علی مختصر یعنی جو شفقت پر ابھارنے والی قرابت ہو اس کے ساتھ مخصوص ہو یعنی ان لوگوں کے اندر شفقت کا مادہ پایا جائے اعتماد اگر نہ بھی ہوں تب بھی ان کو ولی نکاح بننے کی اجازت ہے دی. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا چچا دار بیٹا ہے چچا دار بیٹا ہے یہ سایہ بیٹا ہے ٹھیک ہے کہ اسی طرح اگر پھوکھی بھی ہے کوئی خالہ ہے زندہ کوئی پھوکی زندہ ہے اگر دیکھا جائے تو خالہ کے اندر یا پھوپھی کے اندر شخص زیادہ ہے بہ نسبت کس کے چچا دار بھائی سے چچادار بھائی کے یہ سایہ بھائی کے کیونکہ کہ آپس میں تو چونکہ یہ ہوتا ہے قرض وغیرہ کا آپس میں کہیں نہ کہیں نوک جھونک ہوتی ہے لیکن جو خالا ہوتی ہے مادر قائم مقام کو اس میں شفقت زیادہ ہوتی ہے تو امام صاحب متعلق یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آساباد نہیں ہیں آساباد کے علاوہ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کی شفقت تام ہے جن کی شفقت مشہور ہے جن کی محبت مشہور ہے وہ اگر نکاح کروا رہے ہیں تو ان کو ولایت کا حاصل ہے وہ نکاح کروا سکتے ہیں بلکہ جل سکتے ہیں امام صاحب کی دل یہ ہے اور سردار کا نوکلا لے کے وہی حدیث حدیث کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے کہ نہیں بھائی الگ ان کا وہ اور امام صدر جی تشریح یہ کرتے ہیں کہ آساباد کی طرف سپورٹ کرنے میں معاملہ شکت کا دیکھا جاتا ہے کہ آساباد شکت ہوتی ہے لیکن آساباد موجود نہیں ہے ان کی غیر موجودگی میں کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جن میں شکت آساباد کے بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کی طرف اگر نکاح کے معاملے کو سپرد کر دیا جائے اور ان کو نکاح والی بنا دیا جائے برائے ان کو مل جائے تب بھی کوئی رہ نہیں ہے وہ بل نکاح بن سکتے ہیں ممن لال علی ہے جہاں یعنی سب جی ہاں <ملا> وليّ لها من <الغرابتی> <ملا> اور کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو ملا عورت کی طرف رابطہ ہے کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو یعنی رشتے دار میں سے کوئی ولی اس کا نہیں ہے یعنی کوئی اقبا نہیں ہے رشتے داروں میں سے جی تو اگر اس نے نے کو جہاز کیا اس کے مولا نے تو جی جائز ہے کیوں؟ آخر کیونکہ یہی اس کا آخری آشاباد عورت کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں مل رہا اس کا کوئی ہے ہی نہیں مل رہا اور وہ پہلے کیا باندھی تھی اس کو ایک اس کے مالک نے آزاد کیا ہے تو جس مالک نے اس کو آزاد کیا ہے اگر وہ اس کا نکاح کروا رہا ہے تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے نکاح کا ولی بننا جائز ہے کیونکہ وہ بھی اس کا آخری آساب کہلائے گا السلام اور سلطان ولی جو ملا ہے اور اگر اولیا ہوں بھی نہ یعنی آتاباد بھی نہ ہو رشتے دار بھی نہ ہو کوئی مولا کوئی آتا ایسا ہو جس نے اس کو آزاد کیا ہو وہ بھی نہ ہو کوئی بھی نہیں ہے تمام کے تمام رشتہ دار اولیاء یہ سب کے ہیں ختم ہو چکے ہیں یا ہے ہی نہیں, نہیں. پل و امام بھی تو پھر نکاح کی جو ولایت ہے شادی کرانے کی ولایت ہے وہ سرپرستی وہ ملے گی امام یا کو یا حاکم کو کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ات سلطان و ملا بلی جدہ جی بادشاہ اس شخص کا بری ہے جس کا کوئی بری نہ ہو تو پھر وہ بادشاہ جہاں چاہے گا اس کا نکاح کروا سکتا ہے نکاح نافذ ہوگا حقیقت حاصل ہوگا مسئلے اس حقیق حقیق اسی بارت میں جلد ہوتے ہیں اگلی بار دیکھیے لا يجوز لأن بلاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حتى له سياس من الضرابة فلا ترتل بغيرته لو ذفدها حيث وجاذة ولا بلاية للأبعد مع بلايته بلنا أن هذه بلاية نظرية وليس بل من هذا تثبيد إلى من لا ينتقل برأيه فقط تصددناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب ولنصددها حيث هو فيه مبانکری میں اپر ابھی حق سے ہو ضلع مند ضلع کا متصادی مذاکر فرمائیے اپر ابو صرف اپرب یعنی قریبی رشتے دار جو تھا قریبی بلی بھائی تھا یا باپ تھا یا قریبی اولیا منقطح سے اب آدمی اگر یہ غیر منقطع کے طور پر غائب ہو جائے غیربتِ منقطع کیا ہے اس میں مختلف اخبار ہیں وہ میں دیتا ہوں آپ کو تو اگر غیربت منقطع کے طور پہ بری اگر غائب ہو جائے تو زیادہ لیمن ہوا اب آدمیوں کا جائز ہے ولی آباد کے لیے ہوا آباد ولی آباد کے لیے جو کا کا رشتہ دار لگتا ہے،, رہا ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے شادی کرنا جائز ہے یہ اللہ ولاق مسلم اس لیے اکرل کی ولایت ابھی قائم ہے اور ولی اگر قائم ہوتے ہوئے ولی آباد کی ولایت نہیں چلے گی حفاظت جی کی وجہ سے اس کا حق ہوئی ہے یعنی کے کی وجہ سے اس کا حق بن کر ثابت ہوئی ہے لہٰذا اس کے غائب ہونے سے یہ بات نہیں ہوگی جی اسی لیے لہٰذا اسی وجہ سے اگر ولی اقرب نے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے ہائیسو ہوا جہاں پہ بھی وہ ہے اس نے اگر نکاح کروا دیے وہی سے کہ, کہ اس کا نکاح کر دو قرض کا صورت کا یا اپنی بیٹی کا یا بہن کا کسی کا بھی وہ باپ ہے یا بیٹا ہے اس صورت میں تو ہوا جاردار تو یہ اس کا کہنا جائز ہے نکاح ہو جائے گا ولا ولا آبادی ماں ولایاتی ہی اور ولی آباد کے لیے ولایات کا حق حاصل نہیں ہے ماں ولایاتی ہی ولیے کے ہوتے ہوئے من اور ہماری دلیل یہ ہے میں کہ شفکر پر مجموعی ہوتی ہے تفویض اور جب اس شخص کی رائے سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو اس کے کو غرایت کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جابی بہو مقدم ہو اس لیے ہم نے اسے ولی آبادی کے شکر کر دیا مقدم سلطانی اور ولی آباد جو ہوتا ہے وہ بادشاہ پر مقدم ہوتا ہے ولایت کے معاملے میں تمام الزامات اپر جیسے کہ بلی اکرب جب مر جائے اس کی موت واقع ہو جائے تو ولی آباد ہوتا ہے اگر ولی آبادی بھی نہ ہو تو پھر بادشاہ اس کا والی بنتا ہے وہی صبح فی جیسا کہ اس عورت نے ہو ہو اور اگر ولی اقرب یعنی جو غائب ہو چکا ہے اس نے اپنے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے کسی دوسرے ملک میں, کسی بستی میں دور کی بستی میں وہاں سے عورت کا نکاح کر دیا مونیا تو یہ ممنوع وبا تسلیم عورت اس کو تسلیم بھی کر لیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کے بارے میں بعد القراباتی قرابت کی دوری تو ہے رشتہ داری تو دور کی ہے وہ پر بد تدبیری لیکن تدبیر کے معاملے میں وہ قریب ہے کہ وہ وہاں پہ لڑکی کے پاس لڑکے کے پاس موجود ہے تو وہاں وہ موجودہ سور سے دیکھ کے اچھے مشورے دے سکتا ہے اگر اس کی داری دور کی ہے ولی جو ولی اکرم ہے جو بہت دور کہیں گیا ہوا ہے کسی ملک کا کہیں سے گیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ارٹ ہے کا مطلب یہ ہے کہ کہاپت تو نزدیک کی ہے جن رشتہ داری تو بہت قریبی ہے لیکن تدلیم کے معاملے میں رائے دینے کے معاملے میں وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے پر متصادی گئی تھی پر ان دونوں کو برابر اولیاء ہم پلہ اولیاء کے درجے میں اتار لیا جائے گا پر یہاں آفزا نافذ دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کیا تو نافذ ہو جائے گا بلا یہ ردو اور رد کرنے کا اختیار کیا جائے گا لکڑ آیا ہے اس میں کیا بات ہے مسئلے میں بھی آ رہی ہے وہاں بھی بھی ذکر کیا جائے گا بہتر ہے کہ وہیں پہ ذکر کیا جائے بلغیب اللہ تشریح کریں گے لیکن پھر بھی آپ ذہن میں رکھیں منقوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہیں دور کے میں چلا جائے جی کئی مہینے رابطہ نہ ہو سکے کئی سال اس سے رابطہ نہ ہو سکے اور نکاح کا معاملہ قریب سر ہو اور اس کی رائے نہ لی جا سکے اس کی دوری کی وجہ سے جی تو پھر ولایت کا حق کس کو حاصل ہوگا تو اس معاملے میں باقی احمد رحمتہ اللہ علیہ سارے کے سارے ایک طرح کا کہتے ہیں کہ ولی اثرت اگر مفید نہیں ہے کہیں دور بیٹھا ہے کسی ملک میں ہے اسے رابطہ کرنا مشکل ہے چونکہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے کہ جب آج کل کے دور کے مطابق الیکٹرانک میڈیا وغیرہ یا جس طرح موبائل وغیرہ جس طرح آج ہم نیٹ پہ آن لائن شکایت یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں ان کا تبدر بھی نہیں تھا انسان کی سوچ کے اندر یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ بہت دور ملک میں بیٹھا کہیں گیا ہے اور اس تک پہنچتے ہوئے بہت دن لگتے ہیں کہیں لگ جاتے ہیں اس وقت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو بہرحال اتنی تو اس میں دیگر آباد بھی اگر نکاح کرا دے گا تو جائز ہے کہتے ایسے نہیں ولی اقرب ہے لیکن اس کی قرابت قائم ہے اس کی رشتے داری جو ہے وہ قریب کی وہ قائم ہے اور اقرب کی ہے اس کے ہوتے ولی ابد کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں جو ہے وہ دیگر عناب احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی بھی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا غذا شطف پر ہوتا ہے اور شخص اسی انسان کے اندر ہے جو قریب موجود ہے ولی اثر بہت دور بیٹھا ہوا ہے وہ کیا شخص دے گا اس کو معاملے کی صورت حال کا پتہ ہی نہیں ہے وہ جو قریب ہے ولی آباد اگر کے اقتدار میں تو دور ہے لیکن اب موجود ہے وہاں سے نکاح کے معاملے میں تو وہ بہترین رائے دے سکتا ہے لہذا ولی اثرف کی غیر موجودگی میں اس کو بھی ولی مانا جائے گا اور ویسے بھی ولی آباد جو ہوتا ہے وہ بادشاہ پر بھی مقدم ہوتا ہے اگر ولی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو ولی آباد کو اس کے قائم مقام ہو کروا جائے گا نہ کہ بادشاہ سے جب, جب ولی بھی نہیں ہو ولی آباد بھی نہ ہو تو پھر بادشاہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو وہ نکاح کروا ہے. تو فیصلہ یہ سابق یہ ہوا کہ دیگر ایمانات کے نزدیک ولی آباد موجود ہے اور ولی اگر کہیں دور بیٹھا ہوا ہے جی تو اس صورت میں ولی اباد کی بات کو لیا جائے گا کیونکہ وہ معاملے کی نژت کو قریب سے دیکھ رہا ہے اور اگر ولی اکرد نے نکاح کر دیا وہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے آج پیغام پہنچایا گیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح ٹھیک نکالی نظر میں نکاح کر دیا جائے میں اس کا ولی ہوں اس کا سرپرست ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے اور اس سے پہلے اگر ولی ابد نکاح کر دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے کس نے پہلے نکاح کر دیا اس کی بات کو مانا جائے گا اور رد نہیں کیا جائے گا مطلب یہاں پہ وہاں لگائیے دن ہوتے کو یہاں سے انشاءاللہ سے کل کریں گے